الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقوم نفس الذين قال الله الاحد الصمد لم يلد له كفوا احد ومن يفعله ذلك ينقاصا يضاعف له العذاب يوما القيامه پی مد مولا لَا وقت لائق ہے کہ جس نے اپنی مخلوق اندر باز مخلوق نوسری نو کے فضیلت اور درجہ ادا کرنا ہے اگر اللہ کی اس تقسیم نلہ کی اس درجہ بندی نوسی شکل و صورت اندر قبول کر لیا جائے جی اللہ نے پسند فرمائی ہے اللہ کی اطاعت اور فرمو کیا جان گئے اور اگر اللہ کی تقسیم اور وہ او درجہ بندی میں قبول نہ کردیا ہو اپنی مرضی میں دخل دیتا جائے کہ یہ نام بھی نا فرمانی اللہ نے اس کائنات میں اور ادھے اندر جو کچھ موجود ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا ہے وہ مخلوق کنیا قسم کی ہے اور پھر ہر قسم کے کن افراد ہیں یہ وہ تو سوا کوئی ہو نہیں ہے پرانی مجید اندر سورہ مدثر اندر خود ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ, وما هي اللہ رب دی لشکر ہیں تو رب دی مخلوق ہے مختلف قسم کی جن وہ تو سوا ہو اور کوئی نہیں وہ خود ہی اپنی مخلوق کے بارے اندر ہر قسم کی معلومات رکھتا ہے بنا اندر بھی انہیں کسی کو مشورہ نہیں دیا کسی کو پوچھا نہیں تو جاندہ بھی وہ خود ہی ہے ساری مخلوق چو آ اشرف اور بہترین مخلوق اللہ نے انسان ننایا جہد جی سا بھی تعلق ہے اللہ کرے کہ ابھی اپنی انسانیت قائم رکھ سکیں اصل بات یہ ہے اگر انہوں کا قائم رکھ لیا تو جس طرح اللہ نے آلہ اور اشرف بنایا ہے ساری مخلوق فرمایا ہے یقین جانو اللہ مطابق ہی سلوک کرے گا سال رویہ ہوئے گا جی اصا اپنی انسانیت قائم نہ رکھا انسانیت کے چہرے سے ایک بدنماد داغ بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے پھر جن ذلت اور رسوائی ساڑی ہوگی کسی دوسری مخلوق کی نہیں تم ردد نہ ہو اصل سے کسما کھا کے ساتھ بہتر اعلی اور اشرد ہون کا اعلان مختلف مقامات پہ قرآن مجید اندر ساری تعریف اور توصیف جگہ جگہ پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے ولاد کرم نا گمی آدم اصا آدم کی اولاد میں فضیلت اور بزرگی دے دی ادا سب کو بلند مقام اور مرتبہ متعین کرنے کا ہے وہ حمل نہ ہوں اور پھر دلائل اور ثبوت جسے نے اپنے اس دعوے اور اپنے اس اعلان دے وہ حمل فرمایا دیکھ ہو مختلف دیاں سواریاں اس وقت دیاں سواریاں ذکر کر اندر دیا سواریاں کا ذکر کردیا ہوا انہوں کا نام لیا پرانی مجید اندر فرمایا ول خیلا ولالا ول ہمرا لبوہ وَيَخْلُقُ مَا لَا مالا <تَعْلَمُون> تو مو سواری واسطے اصل گھوڑے بنا دیتے خچر بنا دیتے جگہ بنا دیتے کسے جگہ سے اونٹ کا ذکر کر کے فرمایا کہ اونٹ تے واسطے بنا دیتے یہاں سے تیارداری کا بھی کام یہاں کو لے کے ہو یہاں سے سواریاں بھی کرتے ہو سفر بھی کتا اور طے کرتے ہو وَيَخْلُقُ مَا لَا مالا <تَعْلَمُون> اور آئندہ ایسیا ایسیا سواریاں اکی بناؤ والے اور انسانوں واسطے لیا والے ہاں جنہوں کا اب تک کوئی علم نہیں جنہوں کوئی نہیں کہا چنا چی دیکھ رہے ہو کہ نت نئی نئیاں سواریاں سارے واسطے اللہ مہیا کرنا سا برتری کی ایک دلیل کی دیکھی ہے وہ حمل فرمایا کوئی سواری پزا اندر کل نہیں ہوگی ہون ہوگنا لیکن سوار ہو گا اور وہ کون ہے وہ خشکی اندر سری اندر سمندر اندر فضا اندر ہر جگہ سے سوار ایسا انسان بنایا بہترین رزا ہے جنیاں چیزاں پیدا کی او خوراک اور یہ غذا سے ایدی رزق بنایا وہ مثال پرانی مجید اندر جا بجا موجود ہیں ایک مثال بڑی ہی عجیب و غریب ہے اللہ نے جی سارے سامنے رکھی ہے اپنی سنح کی اپنی کاریگری اور سارے تے انعام فرما دیں سانساف دلایا ہے کہ تیس ذرا دیکھو تھے جانور کدی چارہ چارا کھے کازہ چارا کلکے کھانے میں کسی پل کھا کے وہ کچھ فضلہ پینکتے ہو وہ کھے اسا جسم اندر ایک ایسی مشین لگا دیتی ہے ایک ایسا ندان قائم کر دا کے اس قسم دن بئی نے سر تن ودا نوا نن خا دے سن سارے سارے دین انہوں کے جسم اندر ایک پاس گوبر دی نالی چل رہی ہے دوسرے پاس خون دی نالی چل رہی ہے درمیان ہے مخالص ایسا لگا دلہ نے ایسا کارخانہ چلا دیا ہے جانور کے جسم اندر کہ ایک پاس گوبر بن رہا اور گوبر کی ناری چل رہی ہے دوسری طرف خون دیا کر لبان خال درمیان ایسا خالص بنایا ہے کہ جیسے گوبر کی بدبو نہیں مل سکتی رنگت نہیں برقری اور آلہ اور ہوں بے ہو دلیل پرانی مجید اندر موجود ہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندر جہی تقسیم فرمائی ہے جیڑی درجہ بندی کیتی ہے وہ تو بہتر تقسیم اور درجہ بندی کوئی ہو نہیں کیونکہ یہ درجہ بندی انہیں کی جنہیں سانوں بنایا ہے جا سا خالق ہے جنہیں سانوں پیدا کیا بہتر اپنی مخلوق کو کوئی ہوج ہی نہیں سک مخلوق ساری وہی ہے یہ کسی نے اعتراض یا کلام کی گنجائش نہیں کہ وہ کوئی تجویز دے رہے کہ ایس مخلوق نو کیوں بنا دیتا کیوں نہیں بنا دیتا؟ قاتلہ نے کیوں اس طرح بنا دتا ایس طرح بنا د نے ایک پاسے تو اپنے رب کی دی بڑائی بیان کرنا کہ سارا کچھ وہ نہیں بنایا ہے ہر چیز اسی لیے قبضے اور اختیار اندر ہے دوسری طرف تیتاب سن پڑھ کے سنا کچھ کا ذکر ہے کتے مکھی دا ذکر ہے مکڑی کا ذکر ہے کتنے بڑا ہے او دی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ مچھر مکھیاں مثالاں بیان کرنے کی ضرورت پی اعتراض کیتا محمد ال رسول اللہ سے. اللہ نے قرآن اندر وہ مینو مچھر یا مچھر پہ پر مثال بیان ہوں شرم نہیں آگی کہ کن معمولی اور چھوٹی جی چیز ہے میں وہی مثال بیان کر رہا مچھر بھی میرا بنایا ہوا ہے پر بھی میرا بنایا ہوا ہے آسمان بھی میرا بنایا ہوا ہے زمین بھی میری بنائی ہوئی ہے میں اپنی مخلوق چس چیز کی مثال چاہوں بیان کرا میدان اندر آؤ اعتراض کر رہے ہو میری کتاب اندر نقش چونڈن والے ہو تو آؤ یا اے پوری رو زمین دے انسانوں آؤ ذرا میدان اندر ہوش نل, نل توجہ نل سنو اللہ فرما رہے ہیں پرند اللہ نوکر چڈ دو اللہ نو ایک, ہو ایک پاسے رہن دیو ستا آسمان کے فرشتے بلا لو ساری روئے زمین دے جن اکٹھے کر لو آدم تو آدمے قیامت تک سارے انسان جمع کر لو اللَّهِ اللَّهُ تینا بلانا جی بلا لو زندگی میں دے دینا قیامت تک سارے مل کے کوشش شروع کر دیو نتیجہ کی نکلے گا لئی یوکو بنوا کے جتا سارے مل کے اکٹھے ہو کے قیامت تک کوشش کرتے رہو کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا کے لیا سکو ایک مکھی نہیں بنا سکو وہ مز زباہ آ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے اگر میری بنائی ہوئی مکھی میری پیدا کیتی ہوئی مکھی ہو مس زباہ سہی کلو کسی چیز کا کوئی ذرہ لے جائے تو معمولی جی چیز لے کے اڑ جائے سارے فرشتے وہ پیچھے لگ جان سارے جن وہ پیچھے دوڑ پے سارے انسان اُن پکڑن دی کوشش کر لا یستن ہو من ہو میری بنائی ہوئی مکھی کو اپنی وہ چیز واپس چھڑا نہیں سک اللہ پرمایا مجھے کوئی حیا نہیں محسوس ہوں اس بات اندر کوئی ججک نہیں مینو محسوس ہوں کہ میں مکھی دی مثال بیان کر دیا مچھر کی دی مثال بیان کر دیا زمین کی دی مثال دے دیا آسمان کی دی مثال دے دیا سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے میں اپنی مخلوق چیڑی چیز نو چاہے سامنے بطور مثال بیان کر اللہ چونکہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز دا بنان والا ہے ہر دا اس واسطے خودے تو بہتر اپنی مخلوق کے بارے اندر کوئی نہیں چاہتا انسان سب کو بہتر اور آگا بنایا پھر انسان دیا اگیں دو قسم بنا دی جنس دے اعتبار سے دو حصیاں اندر تقسیم کر دی انسان لو. بڑی واضح جی بات ہے کہ جنس دے لحاظ نل انسانوں کی تقسیم دو حصیاں اندر اللہ نے فرمائی ایک مذکر کیا گیا دوسری جنس نعنس کیا گیا اپنی زبان اندر اے کہیے کہ ایک مرد بنایا ایک عورت بنایا یہ بھی اللہ نے تقسیم کی تھی مذکر اور منس بنایا مرد اور عورت بنا ایک نظام چلان واسطے ایک سلسلہ قائم فرما واسطے یہ اللہ کی مرضی ہے وہی منشا ہے ورنہ اے تو بغیر بھی وہ جو کچھ چاہ کر سکتا اور انہیں کیا عیسی علیہ السلام نس ویسے بغیر باپ دے اللہ نے پیدا فرمایا لوگوں نے تعجب اور حیران کی کا اظہار بھی کیا عیسا علیہ السلام کے بارے اندر بھی بکواس کی انہوں نے والدہ محترمہ کے بھی الزام اور دوستان لگائے انہوں نے بھی بدنام کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسالا عیسا ان دبا جی کا مسالے آدم عیسا کی پیدائش سے تاجب کرے ہو تو کدی سوچیا نہیں عسا دا باپ نہیں ماں سے ہے کہ اسی آدم نو بغیر ماں اور باپ دو پیدا کیتا اسی اس طرح بھی کر سکنے اس طرح بھی کر سکتے وہ ماں بھی کوئی نہیں اللہ اگر چاہتا بغیر ماں باپ چی سب کچھ بنا سکتا تھی. لیکن ان نے یہ سلسلہ اس طرح ہی پسند فرمایا مرد اور عورت اندر تقسیم کر دیتا انسانوں اور پھر انہ دی بھی درجہ بندی کی تھی اس طرح باقی ساری مخلوق تھے اللہ نے انسان فضیلت عطا فرمائی اس طرح مرد اور عورت کی تقسیم کر کے انہوں نے درجہ بندی بھی کی تھی قرآن اندر فرمایا الرجال قوامون کبا نونا اے مردو میں تو انو حاکم بنایا تو انو تے فضیلت اور درجہ دیتا ہے. بڑے خوش, قسمت اور خوش نصیب ہے اللہ دی یہ تقسیم پسند آ گئی اور بڑی ہی بے غیرت اور بے شرم ہیں وہ مرد جنہوں اللہ دی یہ تقسیم پسند نہیں آ گئی جان وبا سورہ نے سا پارہ مرد عورت حاکم ہیں مرد عورتوں کے مرد عورتوں کے خان پین اور دیگر ضروریات کے ذمہ دار ہیں بےحمد اللہ سانح کی یہ تقسیم پسند آئی اور دیتے راضی اور خوش ہو گئے جنہوں نے تقسیم پسند نہیں آئی انہوں نے اپنے اللہ نہیں کی جا فیصلہ قبول نہ کیتا جائے پھر انہوں نے قبول نہیں نہ کیتا جائے کہ تیری اے حیثیت میں قبول نہیں کرتا میں نو تیرا اے مقام اور مرتبہ قبول نہیں اس واسطے تیرا فیصلہ بھی میں نو قبول نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے مطابق عورت نیزت دیتی ہے عورت نو جو مقام دے چاہے دنیا دا کوئی مب دنیا دا کوئی مذہب دنیا دا کوئی دین دے نہیں کیا اے دے تو بڑا مقام اور مرتبہ عورت واسطے کوئی ہور ہو سکتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی رے آنا لے رے اللہ کے نزدیک اچھا دیسمان اچھا, اچھا مومن وہ ہے جا سلوک اپنے کار, اپنی بیوی اچھا ہے میری مثال سامنے رکھ لو میرا سلوک اپنی بیویا نال بہت اچھا ہے ایمان پر کا میں یار یہ دا کہ اللہ ہاں او مومن اچھا ہے اللہ نے ہاں مسلمان اچھا ہے جہاں سلوک اپنے گھر اپنی بیوی نال اچھا ہے جہد سلوک اپنی بیوی نال اچھا نہیں وہ اللہ دان ہاں اچھا مسلمان نہیں وہ اچھا ایماندار نہیں اللہ کی قدم یہ بڑا درجہ عورتوں کی جا کہ عورت ذریعہ ایمان واپیا ہے یہ اسلام کا جائزہ لیا ہے اور مختلف روپہ اندر مختلف انداز اندر مختلف حیثیت اندر پیش فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار بڑے بڑے روپ بیان سب تو پہلے نمبر عورت اندر پیش کیتا ہے ماں دی حیثیت ہے مقام مرتبہ دسد ہو فرمایا لوگوں جنت کتنے تلاش کرتے پھرتے ہو الجنت تخت اقدام جنت تدمے جنت کتنے لب ہے اپنی ماں کے قدموں نہ جنت نو تلاش کرو جنت اتر ہی ہے جہاد کن بڑی عبادت ہے کہ اپنی جان اللہ کے رستے اندر پیش کر دینا صرف سے کفن بند کے نکلنا شہادت کی خواہش اور آرزو لے کے نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں زبانی کی سارے ہی کر سکتے ہیں لیکن جس ویسے عملی صورت سامنے آدی ہے تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا امتحان ہے جہاد ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہو لشکر تیار ہو رہا ہے صحابہ جہاد واسطے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد واسطے جانا چانا میں نو بھی نال لے چلو میں نو بھی اجازت فرماؤ آپ فرما دیتے تیرے ماں باپ زندہ نے کیتی جی ہاں زندہ نے فرمایا ان دی خدمت واسطے کوئی ہور ہے کہ لگا جی نہیں انہوں دا میں ہی بیٹا ہاں ہور ہو کوئی کار نہیں اور میں جہاد اندر جانا میں مجھے اجازت فرما دیو فرمایا جا جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر دی تمت کرے گا اللہ تین جہاد دا کا حضرت جواب دے ماں کے پیش کی ماں خدمت کر جا کے اللہ جہان اور سواب نے اضر اور سواپ میں, تیرے کرنا کہ عجر اور میں اللہ کو لے کے دیا جا کے ماں کی خدمت دے. ایک تاب ہوئے نے حضرت اث کرنی بڑے مشہور وہ دور ر سغداد بغداد اندر ایمان ای آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر سنیا ایمان ایمانیا آئے مگر ماں ای ضعیفہ ہے این کمزور ہے ایڈی ہے کہ وہ چاہے آ نہ سکے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر نہیں ہو سکے مانو چڈ کے کیونکہ وہ بیٹے دی خدمت دی کوئی او پرسان حال نہیں تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو یہ نصیحت فرمائی کہ ایک ابیس نامی شخص ہے کرم قبیلے نل کا تعلق ہے بغداد دے رہن والا ہے میرے تو بعد اگر کسی نالقات ہوئے تو اللہ کا محبوب بندہ ہے میری امت واسطے دعا کرایا جائے ماں کی خدمت, بھی دی خدمت اندر نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی حضرت ابیس کرنی جہیا جہاں نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سن وہ پوچھیں جنہ سب تو بڑی نشانی اے تھی پہلے نام پوچھا قبیلے دے بارے اندر پوچھا تو پھر حضرت عمر فرمانے نے رضی اللہ ہو کہ تو فل بیری کی بیماری بھی ہوئی سی کدی وہ کہنے لگے جی ہاں ہوئی سی تے فرمایا او ٹھیک ہو گئی کہیں لگے بالکل ٹھیک ہو گئی حضرت عمر فرمانے نے کہ اجے ایدام تے جسم دے کسی حصے سے باقی ہے نا ایک دہم درابر دی داغ ہے نا کسی حصے کہا بالکل ہے اور یہ نشانی دسی سی محمد مطمئن ہو گیا کہ حضرت لگے تو دعا کر میرے دی اور رسول اللہ صلاحمت اللہ اللہ اللہ اس بندے کس چیز نے پہنچایا ماں کی خدمت ماں نڈ کے نہیں آیا ما تحت ال جنت مار اسلام نے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنا دوسرا روپ جہ ہے شکل انگل سڈے سامنے رکھا کسی بھائی کی بہن کی عزت پہ کوئی اپنے فرق سمجھتا ہے اور کیا یہ بھی فخر ہے کہ اپنی بہن کی فوٹو لوگوں کے سیری یہ فخر ہے اپنی بہن کی فوٹو غیر مردوں نے سینیا سے سجا کے فخر سمجھ بہن کی عزت اور عصمت واقعی جان دینا کوئی معمولی بات سمجھا پلے بھی سوی جن نے جان بوجھ کے یہ سنت منہ موڑیا وہ میرے نال کوئی تعلق ہی وہ میری امت بچوں بیوی دی حیثیت اندر اسلام نے پیش کی تایا عورت کیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی دی حیثیت متعین کردے ہوا بیوی کا درجہ دسدے ہویا پہلے تو قرآن اندر اللہ نے فرمایا اے ایک سبق مسلسل چل رہا ہے رحمان دیا نشانیاں نشانی اللہ فرما دے نے کہ میرے بندے پر میرے دعا یہ کہ اے اللہ سن نیک بیویاں عطا کر اور دع ہوں اللہ نیک خاند عطا کر کیونکہ نیک ساتھی کا مل جانا یہ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کسی دنیا کو لوہا مطام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا ساز و سامان سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا دے ساز و سامان چ بہترین چیز میں مل گئی فرمایا میرے بندیاں کی ہر وقت دعا یہ ہے کہ اللہ نیک ساتھی عطا کری, کری. کیوں یہ دعا ہے واسطے کیا ایک ساتھی نے دیدی سورت اندر اور لیکن رسول اللہ نے ایک صحابی آن دے دیکھے جن نام تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے صحابی نے بڑے بلند مقام والے صحابی نے جن کی اندر قرآن اتری آگاه و تو اللہ ان جاء الاء وما يدري كلعه يد نبي او آ کے ماحول نسی ہوا نہ موڑ دے وہ مقام کا تعوی ہو جی تمام بڑے بڑے چوہدری اور سردار بیٹھے ہوئے نے یہ جتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سڈیاں ماوا آپ کے کول بیٹھیاں ہوئی ہیں حضرت حضرت حدیث آپ نے فرمایا عائشہ اٹھو تھی اندر چلیا جاؤ ایک پاسے ہو جاؤ عرض کی تھی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عبداللہ اللہ ابن, ابن مختوم آ رہے رضی اللہ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ خدمت اندر کی خدمت شخص ہے رسول یعنی دیکھ نہیں سکتا نظر نہیں آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا فرمایا؟ فرمایا وہ نابینا ہے تے نظر آندا لیکن پر نی جا ضروری کرار دابینے شخص نیو دیکھو, دیکھو یا تے گلابار ہو جاؤ گیا اٹھ جاؤ جیڑی بے حجا عورت لکھوں کے مجمے اندر اپنے آپ نو خود پیش کرے وہ بارے اندر کی خیال اسلام دے پولوں بھی لنگیا ہوئے انہوں مسلمان کیا جا سکے گا بدکاری دیاں مختلف سورت ہیں مختلف یہ حصے ہیں جسم کا ایک ایک عضو بدکاری کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے تبز نان اکی جس ویل غیر محرم دیکھ رہی نے مرد دیا آخی دیکھ یا اور آخی دیکھ النا نے تبز نان ہے اس ویل اکی بدکاری کر رہی ہوں اکی سنا ارتکاب کر رہی ہوں عورتوں سے بڑا درجہ اور مقام اللہ نے دیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری بڑی عزت اور کے او ہوئی ہے کہ جنس الا ماشاءاللہ ما کہ دو آنے کی بھی, بھی کوئی چیز فروخت کرنی تھے او دیتے بھی فوٹو عورت دی. سستی اور ارزا کر لیا ان نے اپنے آپ یہ عزت ہے یا یہ ذلت ہے یہ یہ بدبختی ہے یا یہ خوش نصیبی ہے ساری بات اس کو چلی تھی کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اندر جو جو کچھ پیدا کیتا ہے اللہ نے پیدا کیتا ہے درجہ بندی اللہ نے کیتی ہے اپنی مخلوق بھی یہ مقام اور مرتبے اوسے نہیں متعین کیتا ہے سب تو بہترین مخلوق انسان اللہ نے بنایا ان سارے جو اللہ نے بہترین انسان جہے سن انہوں نے نبی بنایا ہلے ہی نبوت کوئی معمولی درجہ اور مقام نہیں نہ نبوت الیکشن نال ملی نہ فلور کراسنگ نال مل ملی ہارس ٹریڈنگ ملی نبت کس طرح ملی اللہ و یجعل و اللہ کا اعلان ہے کہ, اے ہی پتا ہے کہ نبی بنا ہے؟ میں اپنی مرضی ن چن دا اپنے بندیاں چو نبی بنا واسطے جنو چاہ میں یہ ای بلند مرتبہ ہے اگر بلند مقام ہے نبوت دا کہ اے یہ اللہ کی مرضی تو سوا کوئی ہور ہوا ہو ہی نہیں سکیا بڑی کوشش کی لوگ نے سارے ملک اندر پنجاب اندر بھی ایک پہنگے نے بڑی کوشش کیتی لیکن ہم تک لہنتیں نے اور قیامت تک پہنیا رہی جدوں بھی ہو دا کوئی نام لوے گا وہ دیتے لانت ہی برسا اللہ نے اے انعام دتا جنوں دوں اللہ کی مرضی اور منشا ہوگی او بھی یہ اللہ دیکن قرآن آدم تو لے کے جن نبی جن رسول جن پیغمبر دی بنا کے پیجے جنہ کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لکھ سے 24 ہزار تک پہنچ دیئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا آدم کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اصا جن نبی اور پیغمبر دی بنائے سارے مرد بنائے کوئی بھی عورت نبی نہیں اصا بنائے کیونکہ اللہ نے ایک تقسیم کار کر دیتی ہے مرد کے ذمے کچھ ہو چیزیں لگائیں یا نے عورت کے ذمے کچھ ہو چیزیں لگائیں اور عقلی طور پہ بھی سوچیا جائے یہ بھی ہے نا قرآن سڈا دین عقل اور فکر کا دین ہے قرآن پڑھیا ہے آپ آلات آ کے روٹ آپ آلات اضب نہیں غور نہیں کرتے کسی عقل کو کم نہیں لے قرآن پڑھیا پیا ایک دا کے سوچو عقل کرو گوش کرو اقلی دلیل لو کہ عورت نبی کیوں بن کے نہیں آئی اورتوں اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا اگر عورت نبی بن کے آ جی تو وہ پردہ کر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں لوگوں دے دل اندر ایک خاص رہی تھی کہ اپنے نبی نو دیکھا ہی نہیں انہیں تو پردہ ہی کیتی رکھے برقع ہی رکھے تے جی او بغیر برکے اور بغیر پردے دے سامنے بہ کے کہ میں تھوڑی نبی ہوں تے او امت دیا ماواں بھن پردے دا مسئلہ دس دی سی خود تے بے پردہ بیٹھی ہوں تو پردہ کس طرح کراؤ دی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے خود بے پردہ بیٹھی ہوں دی سامنے تے امتیاں خاتینو امتیاں ماما پہناتیاں او پردہ کرنگا کس طرح حکم دیندی کیونکہ یہ نبی دی شان دے خلاف ہے کہ جیڑا کم او خود نہ کرے او کہیں گا نہیں کرنگا اور اللہ دا سب تو غصہ تے ناراگی او سخت تے ہے جیڑا کچھ کا بیتے کچھ کرے لیما تقولون ما لا تفعلون مقتن عند اللہ, انت ما لا تفعلون اللہ فرمانے نے کہ تی وہ کام دوسرے کیوں کہ خود نہیں کرتے سب تو غصہ وہ ہے جب کچھ, کچھ نبی بے پردہ بن کے بیٹھی ہوتی امت کے سامنے تے پردے کا حکم نہیں دے سکتی دوسری چیز نبی کی موجودگی اندر کوئی امتی امام نہیں بن سکتا نبی دی موجودگی اندر امتی نو امامت کران دا حق ہی نہیں پہنچتا یہ نبی دی تو نبی دی شان اندر گستاخی ہے کہ نبی پچھے ہوئے امتی اب یہ امام بنیا ہو اللہ نے عورت نو امامت دا حق ہی نہیں دیتا کہ اے مردوں کی امام بن سکے عورت نبی بن کے آ گئی تو ان دی جماعت نہیں کرا سکنی تھی تے پھر دی شان اندر گستاخی ہوتی نا کہ کوئی امتی اگے کھڑا ہوتا تو نبی پچھے کھڑی ہوتی تیسری چیز اللہ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنا دیتی ہے کہ ہر مہینے چند دن اے یہ ایسے آ رہے ہیں جدو یہ مسجد اندر ہی نہیں آ سکتی نماز سے پڑھنی بات کی بات ہے مسجد اندر داخل نہیں ہو سکتی کہ پھر امت ہفتہ انتظار کرتی رہی چالی نماز اکٹھا کر لینی کہ اجے نبی پاک نہیں ہوئی اس واسطے جماعت نہیں کرا سکتے مسجد نہیں آ سکتی کچھ سوچو گر عقل تو بھی کم لوگ جس ویلے ان ضرورت محسوس ہوتی اللہ کے قائم کیتے ہوئے نظام کے مطابق وہ خواتین جہیا ایسے پیشے نال متعلق ہیں جیسے با پردہ طور پہ او جا سکتی ہیں مثلا تعلیم و تربیت ہے خواتین جا کے تعلیم دیا پڑھا دیا نے لیکن اونا دی فطرت نیش نظر رکھ رکھد ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ تین مہینے کم از کم انہوں نے چھٹی مل سکتی ہے جس ویلے انہوں دی ہاں ولادت کا موقع آئے مٹرنی کی لیو مل گئی انہوں با تنخواہ تن مہینے تے اگر نبیا کے ہر بچہ پیدا ہونے والا ہوں تو تین مہینے امت چھٹی کر کے بیٹھی رہی نا لیکن ہون تو معاملہ ہے ایک دن بھی چھٹی نہیں نہ کیتی جی ملاقت تو ایک دن پہلے بھی تقریر ہوتی اللہ نے جو تقسیم کر دیتی ہے اپنی مخلوق اندر جو درجہ بندی کر دیتی ہے قبول کر لینا ہی ایمان ہے اور وہ او خلاف چلنا وہ خلاف سوچنا وہ او خلاف آواز کسی نے دینا ایمان دے خلاف ہے کچھ ان کوئی بھی نہ دے یہ ایمان نہیں اور پھر انگریزی دی ایک کہاوت کسی سنی ہوئی ہے آل دیٹ گلٹر از ناٹ گول ہر چمکیلی چیز سونا نہیں آتی اتنے بڑے بڑے اسلام دشمن لوگ بھی رنہ نے اسلام کا لبادہ اوڑھیا ہوا ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اسلام کا نام بھی چوبی گھنٹے لے کے لیکن ہیں اسلام دشمن انہوں بھی پہچان کی کوشش کرو صرف داڑی رکھ لینا ہی اسلام نہیں اللہ نے قرآن اندر فرمایا اد کلو ما اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ظاہر اور باطن ایک ہو جائے کال اور امل مطابقت کرتا ہوئے آپ اس میں مکے داخر اور مشرقہ کوڑی والا آیا قرآن اندر اللہ نے چپ آیا ہوا ہے بڑی وی دہڑی رکھی ہوئی ہے تسمی فیرد مکے دے کافرا اور مشرقہ کو آیا آ کے کہیں لگا میں فلاں علاقے کا سردار ہاں میرے کو نہ سپاہ اور فوج بھی کمی ہے نہ اصل اور ہتھیاروں بھی کمی ہے روپے پیسے بھی بہت ہیں میں مینو دسو تو کس قسم دی مدد کی ضرورت ہے بڑا ایسا لباس پہن کے اور ایسی شکل بنا کے آیا کہ وہ دیکھ والا کوئی شخص بھی وہ شبہ نہیں سی کر سکتا کہ جھوٹ بول رہے یہ اے ترغیبات دے رہا جی کہ جو چاہو میرے دسو کس قسم دی خدمت میں سکتا کس قسم دی ضرورت ہے آسمان تو اللہ کی جس ویسے فوج اترنی شروع ہوئی اللہ دے ملائکہ اور فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تھی اپنے ساتھی نان اپنے سارا ذرا میدان بدر اندر لے کے چلو ایتھے تے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر اکدہ مطالبہ ہے کہ اللہ میں جانا جانا جی آسمان تو اترنی شروع ہوئی ایس قرآن سورہ انسال اندر دسویں پارے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ داڑی والا وہ بڑا بزرگ سورج تسبی پھیرن والا انہیں جس ویلے وہ فوج اترتی دیکھی کہنے لگا اینی آرام آ کرو ہوں وہ فوج آ رہی ہے جی میں دیکھ سکتا تزر نہیں آتی تھی جانو کہ تا جانے اور اس کو دوڑ گے اس قسم کے شیتان بھی اس معاشرے اندر موجود نے وہاں بھی پہچانو بھی دیکھو کہ وہ کہم کر رہے ہیں وہ کھین کنوینسنگ کر رہے ہیں او واسطہ نزد کر رہے, رہے ہیں اللہ تے ظلم نہیں کرتا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حکمرام طبقہ باہر تو آ جس طرح کے اللہ اس طرح قیامت اللہ دیہات جواب دین واسطے سنو تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ سوال کرے گا رات ہی سڈے درد اندر حدیث درد اندر اے حدیث گزری سی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر درمیان کوئی وکیل نہیں گا اللہ سوال کرے گا بندے نو خود ادا جواب دینا پائے اللہ دن نے جواب دین لی تیار ہو جانا چاہیے انہوں نے بد وقت نئے کچھ ہو سوچ رہے ہیں جنہوں دے نظریات کچھ اور نے. ایسا نہ ہوے کہ ا دنیا اندر بھی اپنی بدبختی بختی شکار ہو جائیے یہ آخرت اندر بھی اور رسوائی مسلط ہو سوال کرے تو نہ آوے اس وقت تو کے ہونی اپنی اصلاح کر لیے اللہ مینو سو قیامت کا عطا فرما کہ اِسی اپنی اصلاح کی طرف رواں دوا ہو جائیے واہ آ کے رجاوا الحمد للہ الحمد عورت کی سربراہی کے بارے اندر ہی تھی تے نال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت سربراہ ہی نہیں بن سکتی یا وزیر اور مشیر بھی نہیں بن سکتی مسئلہ بڑا واضح ہے کہ وہ اگر سربراہ نہیں بن سکتی تو بے پردہ وزیر اور مشیر کس طرح بن سکتی بنیاد تو ہی ہے کہ وہ او ٹھکانہ اور وہ او مستقر ودي جائے قرار خدا گھر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج متاہرات اللہ نے قران اندر ایک حکم دیتا ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر دی بیویو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیهن اجمعین لخطن کا احد من النساء ساری دنیا دیا عورتیاں کر لی جان ساریاں مل کے بھی تو مقام تے نہیں پہنچا مرتبہ تو دے گیا ہے کہ تسی میرے حبیب دے کارو اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی اگواج متحرات مقام اور مرتبہ ساری دنیا دیا عورتوں تو بلند ہے پہلے انہوں کی حیثیت متعین کی تھی تے پھر حکم کی درمایا و کرن سی کن و کرم ن اپنے گھر بیٹھو قرآن دے الفاظ نے و کرن سی بو اور ٹکانا زینت بنو یہ پیغمبر دیا بیویا قرار جنہ ساری ماہا کرار دونوں تعلیم یہ ہو بیٹھو تے اسی کہیے نہیں تھی اسمبلی اندر جا کے بیٹھو تو سینٹ اندر بیٹھو پلا جگہ کے بیٹھو یہ دینداری اور اسلام ہے یا کچھ ہو اگر سربراہ نہیں بن سکتی اسلامی نکتا نگاہ سے پھر وزیر سے مشیر کس طرح بن سکتا ہے دوس کا لفظ اسی آم سنیا ہوا لیکن سانوں صحیح ماہوں دا پتا نہیں دا یوس کے کی نواب صدیق حسن خان ایک بڑی معروف شخصیت ہوئی وہ بھوپال ایک ریاست ہے انڈیا ایک وقت آیا کہ سربراہ بنے والی بنے نواب صدیق حسن خان بہت بڑے محدث شیخ الحدیث اور پرانو حدیث بہت بڑے عالم تھے فوج اندر ایک بڑے اچھے عہدے سے ملازم تھے بھوپال کا راجا جسے لے مر گیا یہاں کی شہرت تھی ساری ریاست اندر راجے کی بیوی نے رانی نے یہاں خود پیغام بھیجا کہ اگر تسی چاہ ہوتے چاہو تو میں شاجی کرنے تیار نواب سدھی قسل خان خود پیغام بھیجا یہ اس ویسے فوج اندر بڑے بلند عہدے پہ پائے تھے انہوں نے اپنے دوستوں نال مشورہ کیا کہ یہ پیغام آیا ہے تھرڈا کی خیال ہے تو دوستوں نے یہ مشورہ دا یہ رائے پیش کی تھی کہ حضرت اگر اس ذریعہ نال اسلام کی کوئی خدمت ہو سکے تے بڑا ہی اچھا ہے تو تسی والی بن جاؤ اس ریاست دے مالک بن جاؤ راجے بن جاؤ تے نیت اے کر لو کہ میں اسلام کی خدمت کرنی پیسے بھی ہون گے اقتدار بھی ہوئے گا تے جہاں کمیاں ہیں جہے نکائت پیدا ہو چکے ہیں ریاست اندر وہ دور کرنے کا عہد کر لو اے دل اندر ایک نیت کر لو تے بڑی اچھی گی چناچے دوستوں دے مشورے کے مطابق انہوں نے اس دعوت کو قبول کر جس ویسے قبول کر لیا تو اس رانی کی ایک عادت تھی جڑی مدت تو چلی آ رہی تھی کہ جس ویلے ریا دربار اندر اپنی درخواستیں لے کے پیش ہوں سی ایک پاسے وہاں خامن بیٹھا ہوں دوسرے پاس رانی بیٹھی ہوں سی آیا دی درخواستوں اور شکایتیں سننے واسطے ان کے سال ہاں سال تو ایک عادت اور معمول بن چکا جس ویلے نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ شادی ہو گئی انہوں نے اس طرح لوگوں کی شکایتیں اور درخواستیں لینا شروع کی وہ اپنی عادت کے مطابق برابر آ کے بیٹھ گئے ہوں یہ عالم دین سن یہاں یہ بات گوارہ نہیں گھر جا کے سمجھایا کہ ہوں تک جہی تیرے غلطی ہوئی اللہ وہ معاف کرے لیکن آئندہ اے کم نہیں ہونا چاہیے بھی بدنامی ہے اللہ کے دین کی بھی رسوائی ہے اے عادت اپنی بدل لیکن وہ بازار انہیں جاری رکھی آدت وہ دربار اندر شکایت درخواست پیش ہوں سن انہوں نے اپنے ایک طالب علم فرمایا کہ بھائی کل جس ویلے دربار لگے تے تو ایک سوال لکھ کے پیش کر دیں سوال کی لکھی کہ حضرت مینو دیوس کے ماں نے دسے جان کہ دیوس کون ہونے وہ دربار لگا درخواست آئیاں وہ سوال بھی نہ ہی آ گیا باری جس ویسے وہ سوال سامنے آیا تو پڑھ کے سنایا کہ یہ کسی دوست نے پوچھے کہ دئیوس ماں نے کی ہوں لو ہوں کسی غور نل ماں سنو دئیوس نواب صاحب نے کس طرح دیوس کے ماہ نے سمجھا اور دسے پرمایا دیوس وہ شخص ہوں جدی جی موجودگی اندر او دی بیوی بے پردہ غیر محرمہ دے سامنے بیٹھی ہو جدی جی بیوی او دی موجودگی اندر دی بے پردہ غیر محرمہ دے سامنے بیٹھی ہوئے او ہویوس ہوں ج کوئی دیوس اج دیکھنا ہو صدیق حسن نو دیکھ لے یہ کو صدیق حسن دئیوس ہی وہ رانی نو نے سمجھ آ گئے اس تو بعد مرد دم تک پھر کسے نے دیکھا اگر سربراہ نہیں بن سکتی دیوس ہوئے دا, دا خاند جی بی وزیر یا مشیر بن کے بیٹھی ہوا او دیوس اور کون ہو گا دی کاملا نوازے اللہ ایک مسئلہ جی ہے کہ چار یا کسے رکت یا سنتاں کسی نے شروع کی پڑھنی دوسری رقت تو بعد اپنا ہی یاد آج بیٹھے جان دیا کہ اگر ضرور شریف اور دعاواں بھی پڑھ لیاں گئی لیکن تیسری رقت واسطے اٹھنا سی تو ہن سجدہ سہول کرنا پے گا یا نہیں کوئی ضرورت نہیں سجدہ کرن دی بلکہ بعد روایات تو یہ بات بھی ثابت ہوتی دیئے کہ دوسری رقت اندر جہاں تشاہد بیٹھا ہے او دے اندر بھی سارا کچھ پڑھ کے اگر اٹھے آدمی تیسری رقت واسطے تو یہ بھی درست طور صحیح ہے کوئی نقصان یا کوئی مذائقہ نہیں ضروری نہیں پڑھنا لیکن اگر کوئی پڑھ ہے تو ثابت ہے حدیث تو کہ دوسری رقط تو بعد تشاہد اندر بھی دروش ریف اور ساری دعاواں پڑھ سکتا ہے سجدہ ضرورت نہیں ان